تو انہیں پورے ساتھ اسمان کر دیا دو دن میں اور ہر اسمان میں اسی کے کام کے احکام بھیجے اور ہم نینچی کے اسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور نگہبان کے لیے یہ اس عزت والے علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے